فاتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فازا أذيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله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 وَنَضَعُوا الْمَوَاثِينَ الْقِسْطَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تُظْغَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْخَالَ حُبَّةٍ مِّنْ خَرْضَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَابِنَا حَاسُبِينَ هم تیاری کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے بہت سے پہلو مدے نظر ہونے چاہیے ایک انتہائی ہیبت ناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ہر عمل خواب و نیکی کی صورت میں ہو یا گناہ کی صورت میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے سامنے لایا جائے گا اور انسان خود اپنی نگاہوں سے اپنے ہر عمل کا مشاہدہ کرے گا اس کا پہلا مقام جب انسان پر اس کا امائل نامہ پیش کیا جائے گا اور بندہ اپنا امائل نامہ پڑھے گا اور تعجب سے کہے گا کہ مال حاضل کتاب لا يغادر بلا اللہ صغیرتم بالا کبیرتم اللہ احسا بحادر یہ کیسا عمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں چھوڑا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور جو بھی عمل انسان نے دنیا میں انجام دیے نیکی ہو یا گناہ ہو وہ سب اپنے سامنے پائے گا اور یہ معاملہ بہت ہی ناک ہے کہ ہر عمل انسان کو دکھایا جائے گا انسان کے سامنے لایا جائے گا سورت الجلزل کی جو آخری آیتیں اسی نکتے کو واضح کرتی یوم یس استاد خیر یار ہمقال شر یارہ انسان اپنی قبروں سے شادر ہوں کے اٹھیں گے اور عرض محشر کی طرف جائیں گے متفرقین الگ الگ وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ٹولیوں کے ساتھ نہیں الگ الگ اکیلے اور تنہا اس عدالت کا سامنا کرنا ہے شرف کی کیوں جائیں گے لیکن اپنے ہمیں جس نے ایک ذرے کی برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی کو دیکھے گا ہمیں یامل مثقال یارا اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو دیکھے گا کا میں کیا ہے ذرے سے مراد دنیا کی وہ چھوٹی سی چیز جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو ذرہ سب سے چھوٹی شے کا نہ تو ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھے گا مشاہدہ کرے گا اور ایک ذرے کے بارے میں گنا کیا ہوگا وہ بھی انسان دیکھے گا نیکی کا کوئی بھی مجال ہو کوئی بھی میدان ہو. کیونکہ نبی اسلام سے ایک بار سوال ہوا تھا جب آپ نے جہاد کے گھوڑے کی فضیلت بیان کی کہ اپنے جہاد کے گھوڑے کی رسی لمبی کیا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کھیت سے وہ کھائے اور پیئے جو وہ کھائے گا وہ چارہ اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اور جو وہ پانی پیئے گا وہ پانی بھی تولا جائے گا اور چارہ کھا کے جو لیڈ کرے گا وہ لیڈ بھی تولی جائے گی اور پانی پی کے جو پیشاب کرے گا وہ بھی تولا جائے گا صحابہ نیکی کے حریث تھے ایک صحابی کے پاس گھوڑا نہیں تھا گدا تھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی یار سودہ گدھے کا بھی یہی مقام میرے پاس گدھا ہے گھوڑا نہیں تو یہ عجر ثواب گدھے کے تعلق سے بھی ہے فرما کہ اس بارے میں اللہ تعالی نے مجھ پر گفا ہی نہیں بھیجی ہاں ایک منفرد آیت ہے اس کا اطلاق گزے پر بھی ہو سکتا ہے وہ یہی آیت میں یہ امن متقال خیر یار یہ امن متخال اضرۃ شر رہی یار ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے قیامت کے اجر کی صورت اور ایک ذرے کے برابر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھو گے اس کا وبال دیکھو گے مانا نیکی اور گناہ کا جو میدان ہے اتنا وسیع ہے کہ گدھا ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کوئی محبت نہیں کی جاتی گدھے کے تعلق سے بیسوں گالیاں آپ نے بنا رکھی مگر اس کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرو گے احسان کرو کہ اللہ قیامت کے دن وہ لائے گا گدھے کے ساتھ بھی کوئی ظلم کرو گے کوئی برائی کرو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھائے گا تو اس کے بعد کیا مثال ہو سکتی تو یہ پہلو ہے ہر نیکی ہر برائی انسان کے سامنے لائی جائے گی اور انسان دیکھے گا نامہ امال میں ہر چیز درج ہوگی کوئی عمل آپ نے سمندر کی تہ میں جا کر کیا ہو پہاڑ کے نیچے چٹان پر کیا ہو کسی غار میں کیا ہو رات کو کیا ہو دن کو کیا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کا مشاہدہ کرے چاہے وہ نیکی کر لو یا وہ گناہ کر اس کا دوسرا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہے اور وہ ہے جب اعمال کو تولا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نادمواز القشت الم القیام ہے ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں عدل کا ترازو یہ کو دنیا کا ترازو نہیں ہے کسی سنار کے پاس سونا توڑنے کا ترازو ہوتا ہے بڑا دقیق ہوتا ہے یہ قیامت کا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سما سکتی یہ میزان ہم قائم کریں گے اور کے فلاح ظلم و نفس اس میزان کے مرحلے میں کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم ایک مضمون خصلت ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا ایک حدیث خود میں نبی السلام کا فرمان اللہ فرماتا ہے یا حرم حرمت ظلم علی نس بجال بجال تو ہو بہن کمحرم اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لی ہے تم پر بھی حرام کر تم بھی آپس میں ظلم نہ کیا کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے ان ظلم ظلم تو یوم الغیام جو دنیا میں ظلم کرو گے اپنی ذات پر کرو اپنی اولاد پر کرو اپنی بیوی پر کرو اپنے پڑوسی پر کرو اپنے بیٹے پر کرو اپنے باپ پر کرو وہ ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے جو بھی ظلم کرو اب تمہاری مرضی اندھیرے بڑھا دو یا اندھیرے مٹا دو جو بھی ظلم کرو گے وہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے اور بڑے خطرناک براحل میں انسان کو راستہ نظر نہیں آئے گا ایسے شدید اندھیرے ہوں اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا تو راستہ کیا نظر آئے گا اس کو پولیس رات پہ خاص طور پہ ایک ریزر پر چلنا پڑے گا اور تاریکی ہوگی نیچے جہنم ہے راستہ بھی اونچائی کی طرف جا رہا ہے. پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے تو جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے تو وہاں راستہ کیسے نظر آئے کر چاروں طرف اگر تاریخی اور اندھیرا ہو اور یہ بات معلوم ہے کہ پولیس رات پر تیزی بقدر نور ہے جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی سے اس کو عبور کر سکو گے تھوڑا کسی نس پر ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا متقالا حبت ابن خردینہ وی انسان کا عمل اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا اس کو ہم لائیں گے کوئی عمل چھپے گا نہیں وہ نیکی کی صورت میں ہو گناہ کی صورت میں چھپے گا نہیں اس کو ہم لائیں گے وکفا بنا حاصب اور ہم کافی حساب دینے کے لیے اکیلا میں حساب دوں گا پوری خلق پوری خلق اربوں اور کھربوں انسانوں کا اکیلا میں حساب دوں گا اور کوئی حساب نہیں لے ان اربوں کھربوں لوگ مل کر بھی ایک اللہ پر غالب نہیں آ سکے ایسی کبتوں اور طاقتوں کا مالک ہے کافی حساب لینے کے لیے ہم حساب لیں ایک مقام پر فرمایا کہ یہ تمہارے شورا کا ان سب کو جمع کر لو ایک بندے کا حساب نہیں لے سکے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے پوری دنیا جمع ہو جائے ایک بندے کا حساب بھی نہیں لے سکے آپ جانتے ہیں اس میں کیا پیغام بڑا خطرناک پیغام کیونکہ پوری دنیا اگر حساب لے گی کسی کا تو دنیا کے سامنے انسان کا ظاہر ہے باتر نہیں دنیا انسان کے ظاہر کو جانتے ہیں نمازی تھا حاجی تھا روزے دار تھا تو حجت گزار تھا یہ تو بندہ کامیاب اللہ کیا نہیں اللہ اندر بھی دیکھے گا نمازی تھا حاجی تھا نمازی تھا روزے دار تھا تہج گزار تھا اور اندر نیت تھی ریاکار کار تھا سب برباد کوئی حساب لے سکتا کسی کے سامنے انسان کا باطن ہے نہیں حساب اللہ ہی لے گا ایک بندے کا حساب بھی پوری کائنات کائنات کے جج کائنات کے وکیل مل کر بھی نہیں لے سکتے عدل قائم کر ہی نہیں سکتے عدل قائم ہوگا ظاہر مباطن تو باتن کی کس کو خبر صرف اللہ کو خبر بس کوئی سات نہیں لے سکے ہم کافی انسان حساب لینے کے لیے ہم حساب لیں گے ہمارے سامنے انسان کا ظاہر بھی باتن بھی جو متبل جس دن یہ دلوں کے راز کھولے جائیں گے کہ حاجی صاحب ہیں بہت بڑے سخی تھے اور اب اس کے دل کے راز نکالے ہیں. یہ سخاط نے کس نیت سے کی حج کس نیت سے کی ہے لمبے لمبے سجتے کس نیت سے کرتے تھے یہ راز کھولے یہاں بیش حمار لوگ گر جائیں گے اندر کے راز کھولیں گے تو بڑی بدنما باتیں ہوں گی خاص طور پہ ریاکاری دکھاوا شہرت دنیا کا نام نمود اور نمائش پھر وہ حج بھی برباد روزے اور صدقات بھی برباد یہ اللہ کا حساب ہمیں کہ کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو وہ ہم لائیں گے کہاں لائیں گے اس میزان میں تولنے کے لیے بڑا گمبیر مرحلہ ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ حسنات و ب اللہ کے میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا اور تولا کیسے جائے گا یہ میزان کتنا باریک دین ہوگا اور کتنا دقیق ہوگا من رجاحت حسنات ولا سیاحت ہی داخت الجند مرجہ حق سیاد حسنات خرد داخل تو جائے گا جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے رائی کا دانہ جو نظر نہیں آتا اتنے اتنے سے فرق سے نیکیاں بڑھ گئے اور گناہ کم ہو گئے یہ کتنی کمی ہے اور یہ کتنی زیادتی ایک رائی کے دانے کے برابر جو دکھائی نہیں دیتا ایک رائی کے دانے کے برابر نیکیاں بڑھ گئی داخت الجن وہ انسان جنت میں جائے امروضہ سیاد الحسنات ہی داخت النار مسقال حبت خرطد اور جس بندے کے گنا نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں جائے اتنا تقیقی حساب ہے یہ اتنی باریک بینی کے ساتھ کہ ایک رائی کے دانے کے فرق کو یہ میزان ظاہر کرے گا جو امال تو لے جائیں گے اس کے نتیجے کی تین قسمیں تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے یہ جنتی اللہ نے ان میں شامل فرما دوسرے وہ لوگ جن کے گناہ بڑھ جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی یہ جہنم میں جائیں گے ایک طبقہ اور بھی تصاوت حسنات ہوں بس یہ میزان میں تولا جائے گا نیکیاں اور گناہ بالکل برابر بالکل برابر نہ ایک نیکی زیادہ نہ ایک گناہ زیادہ نہ کم بالکل برابر ان کے پرڑے ہوں گے اللہ کا عدل ہے یہ بھی. اللہ کا عدل دنیا میں وزن میں لاکھ آپ ڈنڈی مارے قیامت کے دن میں بعض حدیث میں جبریل امین کی ڈیوٹی ہوگی میزان پر بجال ہے کوئی ایک ذرے کی کمی بیشی ہو سکے تو تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کے کی اور گناہ بالکل برابر ہو یہ کہاں جائیں گے نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت میں گناہ بڑھ گئے جہنم میں ان کا انجام کیا ہے ان کا انجام ہے مقامِ آراف یہ اوپر ایک مقام ایسے لوگوں کا تیار ہوگا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں نہ وہ جنت کے مستحق نہ وہ جہنم کے مستحق جہنم میں ڈالنا تو ظلم ہوگا اور جنت کے قابل نہیں ہے وہ گناہ برابر تو آراف مقام پر ان کو ٹھہرا دیا جائے گا وہ اوپر مقام ہوگا اپنے سامنے جنت بھی دیکھیں گے جہنم بھی دیکھیں گے جنت دیکھیں گے حسرت ہوگی کاش ایک نیکی کر لی ہوتی ایک نیکی چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہوتی تو آج نیکیاں بڑھ جاتی اور میں کامیاب تھا کاش ایک نیکی ایک نیکی کر لی ہوتی چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوتے تو میں کامیاب ہو جاتا جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کے حمد کریں گے اللہ کا شکر کہ اللہ نے اس آزار سے بچا لیا بس حسرت ہو کاش ایک نیکی کر لی ہوتی کاش فلاں گنا نہ, نہ کیا ہوتا تو یہ توازن آج میرے حق میں ہوتا نیکیاں بڑھ جاتی چاہے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو قیامت کو یوم الحسرہ کہا کہ حسرت کا دن یہ بھی حسرت کی ایک صورت آراف مقام پر جنت اور جہنم کو دیکھیں گے حسرت ہوگی کاش ایک نے کی گلی ہوتی کاش فلاں نہ کیا ہوتا تو یہ توازن میرے حق میں ہوتا ہے اور میں کامیاب ہو جاتا یہ آراف کا مقام اللہ ان کو ٹھہرایا گا جب تک چاہے ذات اور راہ ان بندوں پر رحم فرمائے گا کیا ہو میرے بندے جنت میں جاؤ تو آخر ان کو بھی جنت اتا ہو جائے گی لیکن بندہ اندازہ کریں یہ حساب کا معاملہ کتنا تحقیق ہے یہ تینوں نتائج اس میزان میں برآمد ہوں گے تو یہ میزان اعمال کو تو لے گا اور ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا تو اس کا تقاضہ کیا ہے یا ہم سے کیا چیز مطلوب ہے تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ آج کی نیکی میرے میزان میں فرق کا باعث ہے. میری نیکیوں کو بھاری کرتے پلڑا بھاری یہ نیکی یہ سوچ کر کر گزرے اس کو, کو کوئی گناہ سامنے آئے بچاؤ اپنے آپ کو ہو سکتا آج کا گناہ میرے گناہ کے پلڑے کو بھاری کرتے اور میں پکڑا جاؤں اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤں یہ مرحلہ میزان کا لازمی تقاضا ہے ہر نیکی کر گزرو نیکی کرو گے تو نیکی کے توفیق بڑھتی جائے گی موجم تورانی میں روایت ایک شخص نبیر اسلام کے پاس آیا اور آگر کہا کہ اِنَّ فِيَ جَفْوَةِ الْعَرَاب میرے اندر میرے دل میں سختی ہے جو عربیوں کے دلوں میں ہوتی الْعَرَابَ وَشَدُ وَكُفْرَ مُنِفَادَ یہ کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں ہر بات کہہ جاتے ہیں دلوں میں رقت نہیں ہوتی نرمی نہیں ہوتی ایک عربی نبی اسلام کے پاس آیا نبی اسلام چھوٹے بچے کے منہ کو بوسہ دے رہے تھے مو چوم رہے تھے کہا کہ آپ لوگ بچوں کے مو چومتے میری دس اولادیں میں نے کسی بچے کا آج تک منہ نہیں چوما. فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے محبت اور رحمت اور شفقت چھین لی تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ دیکھ فطری پیار ہے فطری شفقت اور محبت ہے ہر بندے کے دل میں ہونی چاہیے اگر اللہ نے تمہیں اس رحم سے اور اس پیار سے معروم رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یار يرحم لا يرحم جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا یہ آرام اس نے کہا کہ میرے دل میں آگے والی سختی اس سے میں پریشان ہے۔ دل نرم کیسے ہو اس دل میں رکت کیسے آئے یہ جو دل کی جو ہے اور یہ غزت ہے سختی ہے یہ کیسے ظاہر ہو اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب دل نرم ہوگا دل میں رکت ہوگی تو پھر نیکی کی توفیق بڑھے گی جو بندر عقیق القلب ہوتا ہے جس کے دل میں نرمی ہے وہ ہر نیکی فوراً قبول کرتا ہے ہر نصیحت فوراً مان جاتا ہے جس کے دل میں سختی ہو وہ نیکی کے سامنے وہ تکبر جابر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا دل قبول ہی نہیں کرتا تو سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ دل کی سختی جو ہے یہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کیا کروں پریشان مجھے دل کی نرمی چاہیے القلب القاص اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں سختی ہے دل میں سختی کی علامت یہ ہے کہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتا قرآن کی آیتیں پڑھے کہ سناؤ صحیح بخاری کھول کے سناؤ قبول ہی نہیں کرتا دل میں سختی تو یہ نرمی کیسے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ تھا کہ لا تحتقر من المعروف صحیح کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا دینا جو نیکی سامنے آئے یہ نہ کہنا کہ یہ میرے لیول کی نہیں میرا قد اونچا ہے میرا مقام اونچا ہے جو چھوٹی سی نیکی مثلاً کسی غریب کو پانی پلا دینا میں کہاں یہ کہاں اس لائق ہی نہیں, نہیں جو نیکی سامنے آ جائے نیکی کا موقع ہو جائے، اسے کر گزرا ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرمی سے بھر دے گا کساوت دور ہو جائے گی سختی دور ہو جائے گی پھر آپ نے کچھ مثالیں دیں لو ان تل کا اخاق ہن تل ایک مثال یہ کہ اپنے کسی بھائی کو ملو مسکرا کر کشادہ پیشانی کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی غریب بندہ آ گیا کوئی بدحبد حت شخص آ گیا وہ سلام کرنا چاہ رہے منہ اس طرف اور یوں ہاتھ پڑھا دی ایسے نہیں کوئی بھی غریب ہو امیر ہو آپ کے رتبے کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مسکرا کے مل قیامت کے دن تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ مسکراہٹ جو ہے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا یہ مسکراہٹ مسکراہ دوسری مثال آپ نے دی بلون من تفریقہ کیا آپ کا کوئی بھائی اس کو پانی چاہیے تو یہ نہ دیکھو چھوٹا ہے بڑا ہے کس قوم کا ہے بلکہ مسلمان ہے یا کافر اپنے ڈول میں سے اپنے مشکلے میں سے اس کے برتن میں پانی امل دو یہ نہ سوچ کہ میں سردار ہوں یہ کمی کمی ہے یہ میرا رتبا ہی کہ میں اس کو پانی پیش کروں نہیں تم قیامت کے جن اس نیکی کو بڑا بوجھل اپنے حسنات کے میزان میں پاؤ گے اور اس کے مقابلے میں کچھ گناہ بھی جن کو انسان اہمیت نہیں دیتے اسی لیے اور اپنے کپڑے کو تخنے سے نیچے لٹکاؤ اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ٹکنا اپنا ہے کپڑا اپنا ہے جیسے مرضی پہن لے نہیں جو بھی آپ کی ہے, پتلون ہے شلوار ہے اس کو ٹکنے سے نیچے مت کرو کروکر تل انساتی آدھی پی آدھی پی سے نیچے کر سکتے ہو ٹہنے تک اوپر نہیں کر سکتے بعض جذباتی لوگ اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں وہ جائز نہیں نیچے جائز ہے لیکن ٹہنے تک ٹہنا اس کی حق ہے بعض لوگ اتنا اوپر کر لیتے ہیں جذبات میں آ کر جن کو نیکی کا حیضہ ہوتا وہ بھی جائز نہیں تخنا اس کی یہ آدھی پنڈ لی اس کا حد اس سے اوپر نہیں نیچے کر سکتے ہو مگر ٹخنے کھلے رکھو فرمایا کہ یہ اسبال جو ہے اسبال یہ نام ہی تکبر فائنل اسبالا میرا مخال یہ ہے ہی تکبر آ, تمہارے دل میں تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو یہ عمل ہی تکبر تو کتنا اس کا ہے بتناک انجام ہے ایک ایسی نیکی جو ایسا گناہ جو بالکل بے لذت اس سے کیا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اگر کپڑا نیچے لٹکا لو تو جتنا نیچے کرو گے اتنا کپڑا کمزور ہوگا نیلا ہوگا گندا ہوگا بار بار دھو گی عمر کم ہو جائے گی اوپر رکھو گی نزافت تہارت کپڑا تیر پا اس کی عمر لمبی تبرانی کی حدیث مکمل ہوئی اس میں نوی علام نے یہ تعلیم دی کسی نیکی کو حقیق نہ جان کسی نیکی اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو انسان اس بال کو ٹکنے ڈاپنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ یہ عمل چھوٹا نہیں یہ مخیل ہے تکبر ہے جو اللہ کو سخت نہ ہے نا پسند ہے الک بریا اور ادائی اداری اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر میرا لباس میری چادر میں ہاتھ ڈالا جہنم میں ڈال دوں گا کوئی تمہارا مرتبہ کوئی تمہاری حیثیت ہو میری چادر میں ہاتھ ڈالا جہنم میں ڈال دوں گا. تو ستیش نے کیا درس دیا چھوٹی سے چھوٹی نیکی انجام دے یہ دو سوچے ایک یہ کہ چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن میرے میزان کو بھاری کرنے کا سبب بن جائے گی ہو سکتا ہے ایک ہی نیکی جو میزان کا توازن میرے حق میں کر دے رائی کے دانے کے برابر بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں اور پھر ساتھ یہ بھی سوچیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی رقت قلبی کا باعث بنے گی اس سے نیکی کے راستے کھلیں جب دل نرم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ارزاں ہوتی نیکی کے راستے کھلے کوئی بھی نیکی دل سے کرو اللہ کی طرف سے اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کھول دے, دے اور اس کی توفیق دے دے اس کے بعد تیسری نیکی چوتھی نیکی حسنات کے ڈھیر لگا دے اور یہ کامیابی کی احساس اور گناہ کا بوال یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ دوسرے گناہ کی توفیق ہے دوسرے گناہ کا راستہ کھول ہے پھر گناہوں پر گناہ کرتا ہے پیسے انسان کا جو میزان ہے گناہوں سے بھاری پڑ جائے گا اور یہ ناکامی کی بات ہے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو یہ گناہ کا عجیب فارمولہ اگر بڑے گناہ سے ڈرو گے کبیرا گناہ اس کی حیبت آپ کے دل میں ہوگی تو یہ خوف اللہ کے ندا کا باعث ہوگا یہ تخوا یہ خشیت ہے گناہ بڑا ہے اللہ اس کو چھوٹا قرار دے کے معاف کرتے گا. کہ میرے بندے میں میرا خوف ہے میری خشیت ہے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو گے اور اس کی پرواہ نہ کرو گے تو گنا کو چھوٹا سمجھنا اللہ کی ناراضگی کو موجود اللہ اس کو پڑا کر کے انسان کو بال میں ڈال دیں گے کبھی گنا کو چھوٹا نہ سمجھ بخاری اللہ بن عباس کی حدیث ہے رسول دو قبروں کے پاس سے گزرے کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے پر ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی جنابر نے انہوں نے گناہ چھوٹا سمجھا اللہ نے عذاب قبر میں دبوج لیے پکڑ لیے قبر میں پکڑے گئے گناہ کیا تھا ایک بندہ چگلی کرتا تھا زبان محفوظ نہیں تھی غیب نے کرنا چغلیاں کرنا سمجھتا تھا کہ اس میں حرج کیا میں لوگوں پر خرچ کرتا ہوں تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا میرا حق زبان بھی میری جیسے چاہوں استعمال کروں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اللہ نے قبر میں پکڑ لی دوسرا شخص وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا چیٹے وغیرہ جسم کو لگ جائیں کپڑوں کو لگ جائیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس کو نبی اسلام کے حدیث ہے کہ استنجے خود ملباؤ رہی تھا ان قبر میں نا کہ سنجے میں احتیاط کیا کرو زیادہ قبر کا عذاب اس سنجے میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے تو گناہ کو معمولی سمجھا اور بڑے ہیبت ناک عذاب میں دھر لیے گئے تو قبر کا عذاب معمولی بدیف افرش میں ننار البسو میں ننار وفتاب میں ننار بستر جہنم کا لباس جہنم کا جہنم کے دروازے کھڑکیاں قبر میں کھول دی جائیں گی توڑے تھوڑے تسو میں تسون تین ننانوے سانپ چھوڑے جائیں گے روزانہ جن کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت کڑوی ہو جائے سارے باغات اور کھیتیاں سب کڑوی ہو جائیں اور تک زمین ایک دانہ بھی اگانے کے قابل نہ رہے ایک کترا تو فٹ کا جسم جی 99 زہر سے دیں کیا اس کے کی تکلیف کا علم ہوگا اللہ کو عذاب قبر سے بچے بان بھی کبیر یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں تھا گناہ چھوٹے تھے ہیں کبیرا مگر بچنا آسان تھا بھی زبان کو لگان دینی کون سا مشکل زبان سے بولنا کام ہے نہ بولنا تو کام نہیں ہے کوئی تو حکمت وہ خلید ان ہے یہ خاموشی حکمت دانائی ہے مگر بہت لوگ اس دانائی پر چلنے والے بولنا ضرور ہے. بولنا کام ہے نہ بولنا کام نہیں ہے تو مشکل کیا ہے کام کرنا یا نہ کرنا کوئی اہمیت ہی نہیں تھی غیبتیں کرنا چغلیاں کرنا اللہ نے پکڑ لیا تو یہ شریعت اسلامیہ میں اعمال کے تعلق سے ایک فلسفہ پھر اگر چھوٹے گناہ کرو گے اور اسرار کرو گے بار بار کرو گے تو اس گناہ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے انسان بعد کا چھوٹا گناہ اتنا کرتا اتنا کرتا کہ اس کی حرمت اس کے ذہن سے نکل جاتی اس کو حلال سمجھ بیٹھتے جس معصیت کو اللہ نے حیران کیا اس کو حلال سمجھ لینا سب سے یہ کفر شریعت کو تبدیل کرنے کے مترادف اسی لیے محت حسین نے جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان میں شرائط لگائی کہ وہ متقی ہو اگر تکوا نہیں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں اور تقوا کی تعریف میں تین چند اتنی احتیاط متقی ہماری اصطلاح میں وہ بندہ ہے جو کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو کبھی نہ کرتا کسی حد سے ایک بار اگر کبیرا گنا ثابت ہو جائے وہ متھرو کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں چھوڑ دیں گے اور صغیرہ گنا بار بار نہ کرے ایک آدھ دو دفعہ ہو جائے چل جائے گا قابل برداشت لیکن بار بار کرے گا وہ قابل قبول نہیں بول پاکیزہ فن ہے ایسے امور بھی انجام نہ دے جو بندے کی مروت کو توڑ دو بڑی کڑی شرائط ہے مروت کو توڑتے یہ کیا ہوتا ہے مروت وہ چیز ہوتی جو گناہ نہ ہو شرم شرم گناہ نہ ہو مگر معاشرے میں اس چیز کو لوگ برا سمجھیں معاشرے میں ایک عالم ہے خدیب ہے مسجد کا امام ہے اور ننگے سر گھوم رہے برا نہیں شر حرام نہیں مگر اس کی جو ایک ہیبت ہے خدیب صاحب سب سے خریدنے کا دون لے لی کوئی تھیلا نہیں ہے کوئی شابر نہیں ہے اپنا رومال اتارتی اس میں ڈال دو جھولی تو اس میں ڈال دو اب جھول میں لے جا رہے شریعت اس کو حرام نہیں کہتے مگر لوگ انگلی اٹھائیں گے دیکھو قدیم صاحب کو دیکھو مولوی صاحب کو دیکھو جھولی میں سبزی لے کے جا رہا. وہ بھی پہنگے شرن حیران لیکن محد سے ان کی احتیاط ہے کہ ایسے امور جو مروبت کو توڑ دیں وہ بھی انجام نہ دیں کیونکہ اس سے اس کا علمی مقام گرے گا علمی مقام گرے گا تو اس کے کلان کی حیبت گر جائے گی اس قدر احتیاط کی ضرورت تو پھر جو آخرت کا معاملہ ہے بہت زیادہ توجہ طلب ہے اللہ تعالی نے صاف فرما دیا رہا جو بھی عمل کرو گے رات کے تاریخی میں کرو دن کے اجالے میں کرو سمندر کی تہ میں جا کر کرو پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑ کی تہ میں کرو کسی چٹان کے نیچے کرو غار میں کرو ہم سب لائیں گے حاضر کریں گے ہر عمل حاضر کریں گے تو اس کا تقاضا پھر کیا ہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی اس کا موقع بن جائے اس کو ضائع نہ کرے جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح مسلم نے حدیثوں کو ریرا نماز جنازہ کی فضیلت کہ جو بندہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو ایک کی رات اجر ملے گا ایک کی ایک کی مسل اہدے ہما کہ سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر تو جب نمر سن رہے تھے ابو رہا یہ کیا بیان کر صرف جنادہ پڑھنے پر یعنی کم از کم احد پہاڑ کے برابر اجر یہ حدیث ہے کیا کہا ایک بار نہیں دو بار نہیں میں نے نبیلاسلام سے بار بار سنی تو گردن چپ گئی اپنے آپ کو کوسنے لگے فرت نا فی کراری کثیر عبداللہ تم پر افسوس تم نے بڑے کیرات کھو دی ہے بڑے قی کمانے کا موقع تو تم نے کھو دی اس طرح ملال کوئی نیکی اگر مس ہو گئی اس پر ملال و سو ہو ورنہ قیامت کی حسرت تو ہے ہی اللہ رب العزت کی رحمت ارحم الرحمین اس کی رحمت بڑی مسیح مزن ہے اس کی ذات سے امید ہے اگر گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے اپنی رحمت سے معاف بھی کر ہے اس نے معافی کے بے شمار مواقع اور بہانے بنا رکھے کانٹا چپ جائے گناہ معاف کر دو بخار ہو جائے سارے گناہ معاف کر دو موت کے وقت اگر موت کی شدت آگئی سختی آگئی وہ سختی بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے مرنے کے بعد قبر میں اتارے گا قبر نے دبا لیا اور دبا کر چھوڑ دیا وہ تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا مواقع بے شمار جبکہ کہ نیکی اللہ اس کو بڑھائے گا گناہ کو نہیں بڑھائے گا نیکیاں بڑھائے گا ایک نے کہ دس گنا ستر گنا سات سو گنا اضاف مذاف جہاں تک اللہ چاہے لیکن بڑھتی جائیں تو شریعت کے رموز اور ہمارے اندر رغبت اور شوق پیدا کرے اربا خصلت منیحت سی بخاری کی حدیث چالیس خصلتیں چالیس چھوٹی چھوٹی سب سے بڑی خصلت کسی غریب بھائی کو بکری کا تحفہ دے دو چاہے اس کو مستقل دے دو یا ہفتے دو ہفتے مہینے کے لیے دے دو کہ بکری آپ رکھیں اور اپنے بچوں کو دودھ پہ لگے تخت آنی متروح پہ آنی صبح ایک برتن بھر دے کہ آپ کے بچوں کے لیے شام ایک برتن بھر دے کہ بچے سیراب ہوں گے بکری کا تحفہ چاہے عارضی ہو ہفتے دو ہفتے کے لیے چاہے مستقل دے دے کہ آپ اس کے مالک ہو گیا یہ سب سے بڑی خصلت باقی چھوٹی ہیں باقی انتالیس کام اس سے چھوٹے چھوٹے جو ان انتالیس میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک کام کرنے میں رجاء و تصدیق موعود ہے بس دو شرطیں جو ثواب بیان ہو رہا اس کا یقین ہو اس کو, کو شک و شبہ نہ ہو اور جو وعدہ اس کو سچا جانتا ہو کوئی شک و شبہ مکمل یقین کے ساتھ تصدیق جازم کے ساتھ ایک نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی بنا پر اس کو جنت کا داخلہ تھا فرما دے. چھوٹے چھوٹے کام تو چھوٹے چھوٹے کام کتنی کی اہمیت کتنی اہمیت ہے چالیس کام بیان نہیں ہوئے حدیث میں بیان نہیں ہوئے ورنہ آپ کسی ایک کام کو پکڑ کے بیٹھ جاتے نہیں کرو کام ہر چھوٹا چھوٹا کام کرو یہ سوچ کر کرو کہ ہو سکتا ہے ان میں سے اور ساتھ یہ بھی سوچ ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی میرے نظام کے پلڑے کو بھاری کر دے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے جب یہ جذبہ ہوگا سوچ ہوگی تو اللہ کے ندا کا موجب ہوگی اللہ تعالی پسند کرے گا بندے کی اس ہرس کو اس کی نیت کو یا تو ان چالیس میں سے ایک ہے اور یا پھر یہ چھوٹا سا عمل میری میزان کو بھاری کر دے گا اتنا خوشنارش مو جہن سے بچا لو اپنے آپ کو آدھی خجور کے ساتھ آدھی خجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتے آدھی خجور نیکی کی پلڈے میں ہو سکتا ہے کہ حسنات کے میزان کو بھاری کر دے اور ایک ہی عمل تمہاری نجات کا باعث بن دے. آدھی خجور بھی اگر نہیں بن پا رہی تو خبر کالے مت اچھی بات کہہ دو کسی سے اچھی بات کہہ دو اچھی بات کے بڑے اثرات بات اچھی باتیں ایسی ہوتی جو صدقہ جاریہ بن جاتی کسی دوست کو آپ نے کسی بھائی کو بیٹے کو آپ نے نماز کی تلقین کر دی وہ نمازی بن گیا تو اس کی عمر بھر کی نمازیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں کسی کو آپ نے صدقے کی تلقین کر دی ہم وہ صدقہ دے رہے ایک ایک ہم ایک ایک پیسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کلم طیبہ کوئی چھوٹی سی بات چھوٹی سی کلمہ طیبہ وہ آپ کے لیے حسنات کے میزان کے بوجھر ہونے کے سبب بن جائے گی تو پھر یہ معاملہ بڑا غور و فکر کا دعوت دیتا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کہ نیکیوں اور گناہوں کے تعلق سے خوب گہری سوچ ہونی چاہیے کوئی گناہ سامنے آئے اللہ سے ڈر جاؤ یہ نہیں کہ چھوٹا سا کیا حرج ہے اس میں ہو سکتے ہے وہ گناہ ایسا کاؤنٹ ہو جائے ایسا شمار کر لیا جائے کہ وہ ایک ہی گنا گناہ ہو کے پلڑے کو بھاری کر دے اور انسان جہنم کا لقمہ بن جائے اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانے ہو سکتا ہے وہ نیکی فرق بن جائے آپ کے وزن میں نظام میں اس نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے اور ایک ہی نیکی ایجاد کا باعث بن ساتھ ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق فرما دے, دے ارزان فرماتے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں لا حول ولا بلاخوط اللہ بالله کثرت سے پڑھو کوئی نیکی کوئی خیر ہو چھوٹی ہو بڑی ہو وہ اللہ کی توفیق سے ہوگی اور کوئی برائی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اس کا پھرنا بھی اللہ کی توفیق سے یہ وظیفہ چھوٹا سا لاہول بلاخوبۃ اللہ بن ایک غصے کے وقت کا کلمہ نہیں ایک مستقل دعا ہے بلکہ مستقل عقیدہ ہے پوری توحید پنا، ابن قیم کے وقال، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا آپ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہر خیر ہر شر تیرے عمر سے خیر کی توفیق ملے گی چھوٹی ہو یا بڑی تیری توفیق سے ہے اور شر سے بچوں گا چھوٹا ہو یا بڑا تیرے بچانے سے ممکن ہے میرے پاس کچھ نہیں پھر حدیث میں جنت یہ چھوٹا سا ذکر جنت کا خزانہ اور جی کے یہ صحیح بخاری کے حدیث جنت کا خزانہ ایک بار پڑو گے اللہ جنت میں خزانے ڈال دے گا اللہ ڈالے گا نا اس کے یہاں کوئی محدود چیز نہیں کوئی تنگ نہیں اس کا درا بڑا وسیع کتنے خزانے ہمارے تصورات سے محاورات اتنے خزانے ایک بار پڑھو بھی ایک خزانہ تھی ہے دو بار پڑھو بھی دو خزانے لاکھ بار پڑھو بلو اکثر اس کی رحمت بہت بڑی بہت بزیر خزانے بھرتے جاؤ ڈالتے جاؤ اور جامع ترمدی کے حدیثے لا حول ولا خوبت اللہ بیلہ باب من ابباب الجنہ یہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا خوبت اللہ بیلہ جیسے روزے کا دروازہ ہے نماز کا دروازہ ہے صدقے کا دروازہ ہے ایک دروازہ لا حول ولا خوبت اللہ باللہ کے نام سے ہے جس بندے کو ذکر سے محبت ہے اور یہ ذکر بار بار کرتا ہے اللہ قیامت کے روز جنت کا داخلہ اسی دروازے سے کر دے گا لا حول ولا قبت اللہ بلّہ سے اللہ پاکہ ہمیں ہر عمل کی توفیق دے ہر نیکی کی توفیق دے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور اللہ وہ نیکی ہماری مغفرت و مجاد کا باعث منا دے اللہ ہر گناہ سے بچا کر رکھے چھوٹوں ہو یا بڑا ہو اللہ معفوظ رکھے اور ہمیں تقوی کا منحج عطا فرما دے اقول قولی هذا وستغفر رغمالی ولكم واخر دعوانا الحمدللہ حرب برارہ